All right. نکاہ گواد پیش رابے نکاح مسلمان کسو جو سگا دو نبی سمردار سندے نوکری آر بھی ماڈا کا سکھان صلی اللہ وسلم دکھا دو ندار ضم و رمینہ عبادات زمان محمدات سنت اور مطابق ان شاء اللہ تاثر اور تاثر مختصر وقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلمت ادارے سوباغ برکات مسلمان تحت سنت کے شور برکت اول مہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کا نیابی ہے بلکی کے مسلمان ماہ تنقید چاہت سنت بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑھ گوئی مجمیر ایسی افسر چاول زمین قیمان اول جلد لا الہ الا اللہ محمد اللہ محمد مدری یا نیشرف داد نسے نیند آ رہے اقرار نہ کو بلکہ پدیرے اور تصویر پدیری سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا دا پیغام راسل کی بار پستو کے پیغام دور ہوئی کی فل کر پیغمبر ہوئی پیغمبر کرے پیغام دور رام ار کے پہ دل اللہ, پہ اللہ تعالی غریب مسلمان اسلامی بغیر سنت میں جڑوں جنا قرآن کریم سے علیہ وسلم میں اتباع تھے ملوانی خرسقی ذکر چدا عمر سیارت اور داغیر دا اپارت دو برقات ذکر دے دو قرآن قریب نے اُسد بل کتاب شکر امنا نکیلیشی ولی ذکر چدا دا اللہ تعالی کتاب ہے ولی کی حصی و حرب حصی و لفظ و قیمہ آنچہ میں نے جو, اکرن جو قرآن کریم شان دا قرآن کریم د رب کری مر کر ملکام مسلمان اللہ کلام مخلوط میں جو مسلمان کافی اسے وقت بھائی وہ ضمن کا ایمان بھی سدا کلام اللہ ہے اور کریمت ہے پورا سنگھ کریمہ کلام ہے پولیش تن کی تمام اور کمان تر سے جلدی پائے گروہ نشتا گروہ سادشار کی کتاب دے جم حکم کشتا خبروں کی, کی انصاف دے عدل دے خرابت والے دنیا کی کرنے آگل پکار پکار دو جنا عدالت شروال میں سلمان دیگر خبر کی انصاف لے ہر حکم کے انصاف لے پورے انصاف دے کا مت ادر سے پرانی کریم کے سو کے بدول نیچے تحریر چلی جینے پر ہے کئی خلق کوشش کافر خلق اور کریم لیکن چلی جینا اور پرانی ترنجی راج نان جی لام راور سے مدد کا رہے کتاب دلام راکھی دن صاف آپ جو جنے کو حکم کی انصاف لے گا میں انصاف دا بے نبی سروسل کو فرمائی کو نہیں زبان میں بھی ہے متو تمام انسانیت تو ہے دعوت بولور کا خاص طرح انسانیت والا یہ بات جبکے تمنا یہ اللہ تعالیٰ محبت کو محبت یا سخلے اللہ تعالیٰ دوستانی داری کو اللہ تعالیٰ سر محبت کو درخصل سے بدنیاں کیا ہر مسلمان دادا ہو مان سکے جہاں مشرقان دا دائے کے دائیں دا دا داوال چلے اقربو ناہیلاللہ مشرقان شرکو وہی بے دامنگا دیل پا رکو جہرات اللہ تزانیز دی وہ میں لگ دیا کھانا دو دیکھتے لے تاندار فرمائی دمی نے داوے سوکھا تالاب کا آپوار سوکھا لاتا تالاب سب آبار کو خاص گماں تعبادی کا ہے محمد اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ذات ممجھوئی اللہ ہوتا عمر کرے اسے تجیزہ ہے بہتا اللہ ازدن دے دکلے کہ اللہ تعالیٰ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار رسول رہے لدی لفظ بانے شفر تبعونی زماعتہ بیرادی کوئے اور تعلیٰ رہے تفسیر کے لیوائے نفسرین نکیل جسرد وعینا مند لیر ایک رباعی لکھی دا اپ عمل پیش کرن جی حدیث 35 عمل کر سنگھا کھلے تاں دلدار سنگھا مالک کر جسن ونجو کرے سنیا ہم کرے سنیا حاجی کرے لا تے اک آو پیش کرن دی یہ سیوا دا کوئی ماٹھ کوئی دے سادات سڑا انسانوں کی طبیعت دار ہے جمع اوکار اور بھکانداری بے فہری کارن ہے بکار سے انسان جل تباہی بے فہرے کارتے کم فلقی طرف ہو رہی بالا فرمائی نمل ہے دنیا نہ ہوا ہے دریا خلک کم چیز نہ دے نہ تیرے صرف دنیا مقصد ہی نہ دفاع سے باطل اصزان دردار سے اللہ نہ آتی دنیا ہسنا یا اللہ بڑی دنیا کے ان کو ہم فیصلے فیصلے کو بتایا دیں مانے انسان چکر پار کے انسانیت کی پکی ایسی اوکار کی نمک کی فہرت بہت سر تو کے ہوتا ہے بدسرے کی اور نماز سے طبیعت بنا بان کابل صلی اللہ علیہ وسلم بیا نے چیز نبی وسلم سر کاری تو ہے دا تو سنت کو چیزیں ناول فیلت دا آسر کی یقبیر کو ممبار ہوئی عظیم کی شہارت اللہ ون سو چکی چلانا مینت می مقام رسول اللہ سرم بداسمیا دعا بکار ہوگا اللہ محبت ہوگا نہ اللہ تعالیٰ فرمائی اول زما نویز تعبیر ہے سر محبت قوم زبر سرمینا کوم سور مقام سور مقام, دو مقام دو اللہ دو طرف دو دو اللہ کے دو رحمت اللہ و برکات و شمار دنیا میں باخرت کے نہیں کرتے حدیث نے کر فرمائی رسول صلام کل جنت منا بہن زمان کا بجنت بجے بے عجب و بشاہت کے اما سوال آغشانہ چاہاں انکار کریں یہ کہ اثر بے حکوفی آغویز جنت تنظم اللہ بزور نے بولی جا اللہ من عباد آمان لیکن سوال پہ ہے دس سوچ سر انساناں بیا خاص کر مسلماناں سوچ جنت مہنی آغویز جنت تنظم قیل و من عبایا رسول اللہ سا کرا کے تبوس کرے ان کا سکھ جنت میں جنت کا مدم فرمائن ہے من تانی فوٹو منسانی پہ من تانی انسان تو جنت کا جنتی لے فائدہ شر جان رکھتا ہے و منسانی فقد باع کچا زما خلاف کو نافرمانی کرام زمان سنت رزیت رہوڑا آ انسان کے لیے دامن منکرے سے جنت نہیں جانا کبھی بھی غاری کی جڑوں جنت نہیں جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا سکتے ہے ہے نا ڈرو گے جیسے جنت جنت دتوں سے رسول اللہ علیہ وسلم نے جنت ندیا خوشائی کا مسلمان بری بانی جنت منی آپ اسلم حاصل رسول اللہ علیہ وسلم بتا دے جا آب رہے باب سنت اجیو چوبنی بشارت منتظر کرتے بچیا دارو لویا بنی شپتائی بڑی لکی چساتا شان رش دل انہ سے جی سات بن سا بن سا دا چھپرے سے وش کردیس منب لیلائے دارنلہ کچا چار سرو دو کو لامی نہیں پہلا خدا ناخار دا غرض دن دا, دا, دا سامان دفاع دا مطلب دا سرے محبت کم سڑے بڑے نہ کرکتے اس طرح نام د پا رہے تھے بلکہ مقصد دشمن دشمن اللہ دشمن ایمان ہے دور علماء کی وہ قرآن ساد کی جب ایمان چھوٹے مان، اللہ البڑا داما الساتے اللہ دبار البڑا بے کاٹ پکے خدا اللہ گپارا ایمان لشی کا پورا ایمان دبتا خود بہت ایمان لیکن رش بیجا سے زر کی چا کا بہت دام صلی آنا فرمائی السلام سفت ناس ناس و نبی حب فقد محبت سادل فاحر جل کے خلاف تار مخالفت محالف کے محبت تعداد سیٹ برکھاتی کرتی بہراتے محبل بناؤں گاڑ بناؤں گا مشکار یہ مشکار کر مجھے دل کروں گا معاف کے معاف کیے لیکن آپ سے چاہیے اللہ دانت طریقہ کھولا اگر فکر قدرتا نبی تعریف آئے کہ ندا فیدر اچھا اللہ فرمائی ستا تو گناہونا مجمع فرم لوگ سبائی سبائی سبائی سبائی گناہ مابشی اور اندامیوں سبائی سبائی یا اسی بہنی بڑا کارکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مثال پیشکی راو دس من توجہ فا احسن الوزور نو دس کو ہندا بولے کن نو کی فرمائی کا ہر احسن بکار پرانی تعلیم کی اتنے طرف فرمائی فیصلہ اتنی کثیر فرمائی اللہ نہیں میری جسما اللہ فرمائی احسن و دیر کارو کہتا تو دیر میرا من کے اللہ فرمائی خیستہ سی تو خیستے توحید بھی ایمان بانے بین وہ چیز سل کی کم بد قسمت نہ کے گڑے حزینہ亏 دیا کو برباد اور ہے حب سے تا والوں فلا نذیم له اليوم القيامه قلنا اللہ اذا دخلت جننالنا سواد و بندگان فاحسبوا الذين كفروا ان يتخذوا عباده من دنيا ورا بندگان و ازدار بن جو Bhutan liye سور کا حق زما بندے کاما بو جانے لیکن داخل کے جوڑی پل وادیشیا پورا کول ایشی اور فرمائی آخر کی حا بے کرو ہوں دلی دل خل کو آمال کو بالکل برباد نمام خزان ساتے بغیر اس نشا ہوں یہ سمجھ جانا کبھی سمندی شرط واجداری حدیس بے مشکار بولے تر منگلا ہر مسئلے کا غٹ نظر پکا گئے کم سی نبی سلم سنبھی اب معمولی نظر سو کم ہو رہے نہ پیاس محفرت پیاسی ہوں کیا معمولی سے سنت طریقہ برتھ اور دس سنت سیے آپ کتابوں گمشتا احادیث تھا خاص کر آبا طالبان اور علماء ہدا سن کی سنگ نکلے پہ کم دلیل پیش کرے فتح پہ کم دلیل پیش کرے پرے مسئلہ لیکن و کتاب نوستا زخمی تقری عالم سی سی لیکن عالمگیار چمکو کتاب دا دا دا دا حدیث، د حدیث اور کتاب دا حدیث دا قلوس بعض خلقوئی مسائلی مسائلی مسائلی جہاں دینہ سے بہن چلی گئی دب دلیل جی کہاں وہ دا دا سلالہ تدانی انہوں سے راولے والا بس کی نبولی دعوبہ نہیں سرے کی یہ تک رہا ہے دا خوٹین دے یہ سرے دا مرکز دعوبہ لے دے کم گینے چھے دعوبہ روزی او تقریب کے دور بس میاندار سے نادان مثال پیش کا ہو نیرون ہو، نیر لیکن ہر مرکز نہ غلط مثال اللہ ختم کا چاہ وہ قرآن چاہ وہ نہ دادیث اور عزت ہے مسکار سے مولا یقین مثال طور پر مانکاتم کپا کی نام بانے کتاب انشاء گوگل سٹے پای کی نکلو مولا وغوث رحمتہ اللہ علیہ دعا دلیر پار دلل نستاد عارف فقیر کی زبان میں مسائل صاحب حدیث نبی صلی علیہ وسلم کی راہ شاوا لاغ داش کے وہ ثواب اسے رہا سر بس دیگر تقو مفاتیش اجلاس کے کام ایسے حدیثیں اسلام کے لو ثواب دائت ہم مانے گرنلی صدا بس سواب بنیشدہ شنبتی رائے شنبتی نوہ مسائل بلدانسی طریقی سرام عدس در حدیث نجدہ کیا چاہاں حدیث کی ان پر سریں گے عدس کھلے جن کے لائے کیسی آتھ ہو جیلی یو جرم حدیث رام عدس کرے برد و کرے درے قرط ایم کرے. سرف بلکہ گاہ گو سر ہر وم دام گنا چاہیے گناہ انダム شریف گناہ نہ کریا کوئی مثال ہے حدیث رائ علی الان دنیا علی الان دنیا دفتر کے مول زنا تھے خاص کر یہ کہ زمانے دوسرے بازار دوسرے یا وسیلہ لگانا کلائے پر شک کر کے ستر بھی پوشیدہ رہےガル طرف طالے رہے وہ طرف سے جی بس جو شرم ڈرنے دو گورا ہوں زنا کہیں طرح داشت. بھائی بانی غزلے بدعو عزونا. عزونا لبی نور بتکے بتاج نہ ہو خبرون خبروں سے نہ پہنچتا لیکن پہنچتا نقصانات لیکن نقصانات کمشیز کے نقصانات کم ذکر حالات بنا خبر پھینکی چلو سخت ہر امن کی چکل سنت تری اللہ فرمائی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ فرمائی گناہ کو بلحادی بڑی سنت کے ان کی یا گور کا تم اور پسو کے اللہ تلاب گناہ کام آپ اللہ بس کا درجہ تو مچتے ہی ہاں نہ سنگھ برکات برکتوں کو ہے شان برکت ہر سرجا بل تر بانی گئی رسول اللہ فرمائی حدیث تقریر کا سو حدی سے وسیعتوں پر تکوا وسیع پر سما تو آپ سما تو اس اللہ حکم پابندی کرے ڈر تکوال روانہ ڈر اتنا تو نے ساتھ مشران لئی خبر او اور او ناش ڈالتے خبروں کی بس غلط طریقے جا گل آتا کو اس بلانکی ظلموں کا اور سبان کی راسموں کا قبضہ کرنا طریقوں پر سر پرانی کریوں گلتا شرک کار بابا گان چوار اور نگرانی شکران کے لاکھ پیش کرا جنڈے پیش کرا رام ادھر سے نگرانی ہوگا شکرانی ہوگا قرآن فرمائی واہ کام تران تو <بنامائن> <مائن> مدن سوال پیرانے شدھ گنا مقراسی عالمی اور ملائی کی کل سے آئے و خبر تا کی آ خبر کی معاشیوں کی ہی و مانی دائی مانی گنا, ببارک گنا کی ہی نہ داخبر اور نمانی گئی سنگمن کبھی دس سوکم شدے گنا گا رکھی ہوئی گناہ کی گناہی تاکستان اور مشروئی کسلان کے عالم نے اور عالم قرآن وین ہے سلام نہ ہوئے دوسرا مقام خاجی نہ ہوئے دا دا خبر نہمر نیلا خلاف راجیہ خدا اللہ نے خلاف رائے خیر رسول نے خلاف رانی روانے چا بانی قرآن کو نیلا منابے سوب سے ماں ترفتار اللہ فرمائی داستی من نہ لیکن بعض نہیں تعصب نہیں بلکہ بزرگی ملتا بم نہ مانی بینی ملتا بنا مانی کو بیانات بانے طاقت اب امن عام. بے شرونا کیوں شیرو اللہ کوئی کرے کوشش کر نے کرے اشتہاد نے کری ہدی بڑھے سفر کرے کل بجاؤ کرے کرے مچائی مہمانت دانت لکھیں خاص مشرق بس تقدیری رہے رہتے نہ خلق جھوپڑے میان جھوپڑے مثال ہو اخبار بندہ سبھی واقعات پیش را رہا و مسجد و رہا. کی اونچی جماعت اور ملاقات سے تجربے کے مطابق بانے تقریباً لشکال مرد ہوتا ان شاء اللہ تو دامتا مسلمان کوری کا فران کمل کی جما کی اجازت برطانیہ کے درخار کے جمع روشتا برانستا برالحدی سب امریکہ کے بچے اس کا پاس محکم دین دے. کم بھائی کسی کو خراب تپس گئی تعریف کو روڑتا کہ پولیس رائے اور یہ مقام سرویستم اور جمع کتابوں نے قرآن مقابلہ کتابوں نے سے جیلالی سے تقسیم تو قرآن و صرف حسین عدال حکومت چگو کورٹ فیصلے کے کورٹ فیصلے ہوگا جاتے خلاف دے مایو کو دے خلق خلاف ہی پر سماسلوں کے صحیح ماحول کے منہ سرکی نے دور کے مامان ہو دا سرو اور دی. دی مسلو کی مخالف کر ذکر سرو جائے مثلا امام شاہی رحمت اللہ علیہ امام مالک، امام احمد آٹو طرف رقول ابو ہنی رحمۃ اللہ منصوف انصاف تو گورے سفر مشران و کتابوں ایک سو اکاسٹ سفر تقریبا اول جز وصلح لکلے را ایک تفصیل سراساب کرام تعدیر کے خلافات لے کے نیوبل سربے مینا کو, کو نبی علی کی دا خاص خبر ہے اور کی امام ابو حنیف فرحمۃ اللہ پنجوس یا پنجو تین امام ابو حنیف فرحمۃ اللہ دا مسلک مخالف بال بل, بل مسلک شافی اکثر حملے مالکان چنی پسم کی احمد رحمت اللہ امام نے ہمارے امام مالک پس بچا مسکا امام مالک ہوئی نا تو آتی ہے تو ایم آتی مقابلہ کسی لکھ جاتا کتاب ای کتاب اخلاق خلق دیا اس نے ما اللہ ماشاء اللہ پسیم کامانداری ہوتا ہے تو منڈا تول دے پیاؤ مسلک انزاروں کی فرق ہی دو لیکن یوم سر دشمنی ہونے ساتھی کا مارفت اور درامن کے ناظر سے جا کار کی ادرا خانیاں تحریک سری کا کافر دیکھا اللہ تو کتاب کی لکھے دائن خورسل دا دا دا کی دھیانوں کو جدید مدائی اور جماعت مدرسے کاؤں نے دروانا محمد پری دور کے پری پہلوا نے دیر جڑا پکارا سر خلق کو بالکل والے رائے ملکا ولن دیبئی حکومت تمہیں احتجاج پیش کرو دا کسان سے متحدہ مجلس جیسے عمل کی مزدوری دیا مزدوری دیمرانا مسلمان پارمین کے آئی تفرق جوڑ نمازوں کو دی دی امام خبر امن ہے قلم سے شرط پارا حدیث و تپوس کو حدیثہ یہ رامل حدیث کے راشتا ہو حدیث, شتا حدیث, شتا ہوتا حدیث باپ کی سنگ ہے عدم تاثل کی زبر طور مثال پیش کرنا کہ حدیث و کی صاف موجود صاف مشکل شریف تاثر ذکر احبان سولہ فرد سی پائےم پائے صرف آنا کیا حدیث مسلم کی کراٮٔی کرتا, کرتا, کرتا اللہ اکبر نور ہاں اور ایک ای فرض مانگا جی دہ فرض پسے مال دارے میں پاسے ذات تک توہید والے تکیر توہید والا ہوئی نا نا دعوہ ماسکتن مانگے پسے ماہام مانگے پسے ماسکتن مانگے پسے نکہ رابط ذر پاسے اور نبی دشمنہ تک جارے اور اتنا صدا ہے اس جلد جی حدیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی کہ خیر رسول ندبسے کا ہے اور ہے اممت حدان اور شکر کیلے کئی مات اس ساتھان خمالی اور دلت حدیش مکیو فرس آئی خبر بخارے بابل شام تھو کی سے متا مانج کے اشارہ چلی رہا کو اشارہ کافر سطح کافر شہرا کافر اشارہ کافی ناروا یہ شارا مان کہ نہ صرف حلاسی ملالی کے لئے شرط ہے حرام کیلالی دے دلیل لیکن کم چھے علماء حقو علماء دیوانم خاص کر اگر کل قائل دی چھپڑی کہ وہ حادیث میں جو دیو پیزے احادیث سائلہ مشکات راولی جا ملالی قاری پہو کتاب کی نلس احادیث رایہ مکڑی اصولی احادیث نلس ہم اکیو مرے دلیم مدینہ کی تقسیم ہے افغانستان تقریباً اد جی لیکن سو دے نہ تو مر گئی کے تو اشارہ نہ کہ وہ اعظم رسول اللہ علیہ وسلم ہکڑے گا وہ دور تقلید تک <tip> <tip> دا آمان نکولا صدہو اللہ علیہ اللہ نے معاف کی رجل جلولماؤ سراب تو تا سرابہ جو, جو تا تو صاحب حدیث موجود لے ہر صدہو ماہ حدیث ذکر کرو کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں تک دا سرابہ امیری جاہت تو آدھا اللہ علیہ وسلم قسم رواہنی دارے تو آدھ بکا ہے سمو تو آدھ بکا ہے مائن میں کمبا دیسلافنگ اختلاف زبان کو روش چاسوندے پا دش محمد پا دش ہروان بک دوا خلک تاث ببھی نے اختلافات مولی جن کا نک سے اختلافات اور قرآن کریم یا تشخیص کرے تاثور چل فرمائی مار سلام اللہ کتاب فی فی کی بیننا صف و مختلف فرمائی کو لے کے مختلف کو پیدا کی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی تحسد دے گا حسر مرض دے آخر پنائی من حاسد را حصر جمع پناہ منسر رہا حسر دہ سے بل چاہتے مرض دے دن برباد سے پیدا پرانی کریم کے دائی ڈلی دی ذکر پیڑی یوں کو ناکارا ملانی غرحت غلط ہی مسل کیوں کتابوں اور پسی وارسیب ملن کتاب کتاب کی منجائی مفید ہوئی دیتا چار کتابیں پائے بانے نلے پویا صرف پال پال پڑے لے لی اب جا سکے مجھے اکثر رٹ عالم کتابوں کی رٹ کتابو کی کی کی عالم کیڑا سیت کرو مال جامعہ کوڑی کے دور بولو با وقت کے نہ قرآن, قرآن, قرآن اور سردار سی گیا اللہ فرمائی حدیثی بے مقبار تو کتابانی دلیل مند ہوئے کرانی ابھی اختلافات جو کوئی ذکر اللہ علیہ وسلم اختلاف برازی فرمائے اختلاف براضی ہم سی جل بکوے وقت سب کے علاج پکار امام فرمائے بائے حدیث کے علاج ادارے چکنتا کے اختلافات بھی نیفال کوئی ان میں سنتی وہ سنت لوگ راشدین اختلافات بسر یہ ختم آئے اتحاد اور پیدا کرائے اشارہ ہو گیا چدانے سے زمان جماعت کے داخل سے نل کو سید اتحاد خبر کی تپوز تھے خان سیاسی سے ہو سی سی جی یا استاد سے ہو لیڈر سے بتا اتحاد بسنگ جماعت بٹل کے داخل سے نہیں ہونے ہوں اللہ سے ذکر رہی تو دعوت کی ادو علا سبھی ربی نواز دعوت خدا اللہ لا رکا ہے دعوت سے ہے دعوت سے خاص مدرسی تمکائے کیجیے تراز ہے نہ دعوت اللہ لا لی تک سبھی لندہ دن اختلاف رکی رسول اللہ سنت کی مارتر دی. سے مسائل دے سنت برتا ست مسالا سر تاریخ بلکی کی دی حدیث پہ لڑسو روش نہ دا حدیث بوخاری امام طرف تارے سی وے ہاں دی امام سب سے جواب دے امام بخاری اور امام سے جگہ جو کرست خدا چا دا او یا دے دا دی جگہ رسنے کے دا حدیث اس مطلب دے خلق پریمان نے پویا کرے چے تجھے برکات دا حدیثو دی سنت دی گل ماں کے عرض فرمایا امام رحم حدیث پر تل گئی او بازے گئی تہ حدیث شین نے نبیٰو پسوان عامل کے ذاکسرہ حوالہ پیشکوم پری شامی دا شکن حنفی کتاب لے دا اے پا مقدمہ کیلی پلی دا علامہ دیری یو فقی پیرشی حنفی حنفی منذب وعدہ اور ایک یو طرف تا یو مسئلہ امام ابو حنیفر حکلہ لے قولی امام سبدا سیوے دنجنس کی خدا سے دور تمندر آگلی ایمان سے خون اکثر خل کو نہ روک دے تو راہ کتاب کو نہ کرسلک ہوئی اور, اور لماشکرے نہیں ہدایت ہدایات مشہور کتاب دے پھر نہ شاید مت تعریف کرے صرف حد نہ زیادہ نہ تعریف حد نہ اور کی خبر قرآن پر شانت رہے منسوخ کری منسوخ مک را نبی رحم اللہ جو کتاب کتابوں میں دور دے زرے زر خزانے کا ابن عبل ابن سے کی جزو کی صاحب کی جزو کی جمع کی ایک سو اکتیس گھر تہرا بےگاؤ کرے کی پورا چھوڑی بعضورتمان سے خبر والا لیکن بل طرف تک حدیث دے حدیث کا رواج نہ بدار زماں مذہب ہوگا مذہب نہبرام من نواز اختلافات دی جن دی جن دی دا دا صالحین سلف سالحین صحابہ کرام ہوتا صالحین بائی مجاسب اروئی صلح مفرد جمعا. تو مذب کے جمع دا صلح دا جمع توحید خدمت سنت خدمت پتہ ہی سارے اختلافات رکی دو جندار فکسال کی جتاؤں سے دلے جوڑا کرے گا۔ نمو چرسنے دلے تدادات نو کو۔ دی وجدانے جو کہ خبر رائج کرے گا۔ آ خبر استرے فرازے چپے کے پہ بعد سنت وانی لو شو۔ دے نبی زوم سنت و خلفائے راشدین نو دے صلب صالحین نو چوں ستے لکی۔ پاس القوانے موں تو خپل کارنوں چلو۔ پائے ونیو بسے اتفاق اتحاد و چیزے رسالے یہاں دلیل ہیں چاری بل دلیل ہے چاری بل رضا دشمن ہے بینی انڈا براتولد نہ نہیں یوبل صدر انڈیاں مینہ محبتی محبت بللہ مختمہ ذکر کرتا بغض بللہ فدیس رب مسلمانان کی اتحاد اتفاق فدیس طرز کی پیدا کی اور چیتان نے غور اعتراف انڈا اختلاف دے بیاورت دے نورم فسادات پیدا کی علوے نقصان دا شکل اختلاف رائے دے مسلمانان تو لو عام و ملکون کی ر اللہ نے دب دب ختم سی عمر ضلع ہو تاریخ کی رانی روم بادشاہ پر روم کی خبر شب نہ اللہ پرماعین قرآن کریم شاہ تو غذول اللہ ببل سکھ ببل اور قرآن کے اختلافات دیے مقام کو رسی اللہ نقبال واخر کے کی سنت کا اللہ تعالیٰ کریمس اللہ, اللہ, کریم اللہ خوشال در خل کو آپ کی دے نیب شرف نو مشرک نشرق عام آم خلط پر کی دریا پویا کے اگا یا چنوا ہے اگا نظام ذکر کے دلی دے ڈاللہ پلو نارنگی بل تو لوہی دبن لگئے چھپائے گلوئے شسر دعا اب مکار سے تپو کو خاخا خا، ٹھیک دست پے سختی گڑھ باندھل چا تاواز کہا نہ کرے بندگی دچا کہ دان لانا سیوا بس وقت مددگار تاواز نہ کہ چڑے گو چائے لاہ دی مدی یا مشکل کشا فرست پورا کیا چری چر منگا کار میں تو بہادر کسان بھی کہ اگر سرائی غریبان صرف وہ کسان وہ کسان ٹولہ دنیا کے مخالف تھا شرک نور شرکیات دو لوہیت ددے نے پیدا کی سیچ دوں گا مدیہ متنوع دائی بنو مانے منخت نظرآ منخلا ضروری مسائل بھی آلر آ گئے انبیاء مسلمان چکل تر قوم تھا نا توحید بیان کر دے اصولی بعد تھا علیہ کما کر آ خلق اللہ کی نہ پی جنے اصل کی توحید نہ پی جانی ربم نہ پی جانی الوحیت نہ پی جانی شرکیات پکی اتحاد کا سوکھ داد مسئلہ شروع کی سکھ بدر خلے دین مسالے شروع کی نا خلق بے اوز گلی گورت ترتیب تو گورہ دامیال مسلام ترتیب دا عید دعوت مخ آوز سرے مومن کے نپس و تنس کوان کوان کل چینی خل کی مومن شی کلا رسول اللہ تعالیٰ ہاتھ ہوئی سادہ قوم کو نویں نوی موم نان نوے نما بنا کا بن ما ماں باپ بنا ابراہیم کو طریقہ بانے جوڑا کرے دو دروازے بم والے جوڑے کرے دروازے میں سر وزہ کرے حتیم میں بکی شامل کرے کچوں کی سادہ قوم اس دی اللہ نئے مسلمانات کو مونگے نمن امام بخاری باب یقہ کارو برے جی کم دا استاب کار ہوئی یا اس انت کاری کلا خلق بدرنا فرض پوری گرے حدیث حدیث بنزان پوئے کے ماوا نے چاہے تراج کے زلمان کی تکری کو پلان کی سے دا حدیث پیش کر اب پتا ہے رت کو چکو دے داد دا دین مسلی کی قیدہ کی, کی, کی. واقعی خبر ہے خبر ہی اشاعت و توحید و سنت والوں دے تقریر میں تاف مات مسلمانان مسلمانے نئی مسلمانان رات نخارے نخ نی مسلمانان تم داما سلی نے کو دے حدیث دامان سور مسلمان جی میں راش حدیث دٹو جاب صحابی بخاری بار بار حدیث پرونہ دنگوی بار, بار راضی جامیری اور سر ساگر خوا خواہی اور لڑ گیو موت گڑت شروع پائے بان کینگ یو لنگ یو جام صرف راوسہ اور مکیش اللہ برخا نپٹ چھو نہیں اس کو پیشینو یو جامہ کی منسکا نچا ت تجوبک چہ چھس بے سنگے ماں استاد جامے رشتہ رال طریقے کھو دے تم کپیو جامہ کی منسک ہے اگر یہ دامے دے لاو کچھ استا اون تا قما قلمائیں کی منسک کی کنا دے زار زار تو زارم سلمان زارم سلمان سل ہے مخ کی چتا سنت دی تھی تو دعوت طریقے تو ذن دیا شام کو مکوائے متوائے توحید ہر جگہ کے محکے دے مخ کے آئے و بل تپوس کرے ست بوسے وہ تہ ستا سوال یہ تاسدا مشران تو گو رہے دا مشران دا دین والے دین نہ پوئے گی سر نرم کا مشران پیش کری ستا سو نئے نئے مسئلے کو مشران نہ پوئے مشران کے مولیاموں کے غیر مل والے نہ پوچھے نہ عام طور ڈیڑھ سورتوں کی راغری جاہل خپل مشران بدلیل کی پیش کری رسول کل چیری تو مان ذل اللہ تراشے قرآن تراشے رسول خبر تراشے حدیث تراشے حسم نہ ماجد آبان مل پور دی حو طریقہ مسلک چیزم مشران و پائے بان دلی دلیل اللہ خمخل دلیل جا سر دی علماء تم شامل ہو سربلٹ کی چیازم نہ فت الباری کی بخاری شرح یوم لیے کی لکی چار سلسرے ماندن نبی سول حدیث ابتوا ہزار سو نبا اگرچہ مخالف کے رائے ڈیری رائے ڈیری پلان کی دا سیلی پلان کی اوی دا بنائے نہ دا, کے زمون دا بانا اور تو سو ہونے بد نو پو لم بدرد نئے دس دین چائے پھر بدرد آئی ار سکھی دائیں لیکن مونگ پل پر مل کو کرنا تو قرآن دسنت پتہ نخلاسی ہوئی جو بس فلاح کی زمنا تو زان بان کو چدا حدیث داد دلیل ناگائے دلیل دے دا دلیل دے, دا دلیل دے قوم من تک دد دد دی خدا مس لگ دے پو لایا تال سلطان دی پی مسلخ پل بانخ دلیل والے نرول زم مشران دے ت نوجوان مسلک نوجوان مشر دے سام ملا دے آلم احترام زرام کرام پو لیکن سوائم ماتا پری بانی دلیل خیا دلی خبر ہے چاہ مما نہ چاہ زاری تبود نہ بڑا لال خاصی پلیو بھے تک انتظام کرو دیکھیے چاہ زین تھا خدا علاقی اور مشر مولا عالم ماں رحمت کی خبر ہے تیری شیو پی جن دم خورا گئے سڑتوں کو سش ہوتے چکھا دے کی تکری گئی دے بات س کی گئی جمعات کی آگلے وسطہ پورے کو دونوں کر آئے کہ ختم قرآن ارے شیرا علاقے خلق راگل موترے کو نویں خبریں نہ کوما سر خدائی اور زراو کے عورت خدا میں عورت مخ کے نم تاثر زمات تقرون بھیا اور در بمی چزم مسلک دارے منگ بے دلیل ربراں نہ مانوں میں کمنل اصف کتابوں کے قدام رشتہ اس خاتونم بکشتا درجم دوگان امشتہ اص بکشتہ کو بو رہے ہیں خدا مخ کی مونگا نہ مانل کا مجھے ناموں تر دلیل و خی در کتاب دے مجھے دلیل پکار نو سو مجھا خبرہ کچھ مجھے دلیل پکار نمائے تاسو بے دلیل خبری مانے تولے ہوئے بے کوا ننا موخ بے دلیل خبری نمائے تحتوال غیر مقالدینی زمان پشان مہتا خبرہ سے دونے گرانتے خل کو جوڑا کرے تاسو بہت ذر و تحضب جو کرے چار دلیل انکار کو خوشغلط دلیل تم پیو دلیل پی دلیل, دلیل جھگڑا کے کنکل چی بالکل بھی دلیل ہے یو طرف تو دلیلتا بلخا نشتا یو خاص صحیح ہے بلخا کمزور ہے یو خاص ساخ دے, بل خواہ او خواہ دے او خواہ صرف حسن دے دل گر دے منگول پاس کے چکم جی خلاف لائ پائے کی برباد کو اب اولا سنت بائے بولے عمل نہ تو نوجوان مسلخو اگر داؤ چ مشران دی ٹک دم گئے منو لیکن تب دلیل خی اب بی دلیل بے دلی لے من بھرے بولے نپمنظلم من اس طرح اللہ کر پلہ جو درو او دا دڑو جوڑا دعی کرا دا سنت دے مستحبہ ثابت۔ سورت نوجوانان دی دین دے دیفاظت دپار کلکتا سے حالت و پیش راشی دیو ظالم سرا دیو متکبر سرمقابلہ راشی یو قومی چ بالکل مخالفی تم دانشی کے دی, چی دی توحید آواز بند نوجوان توحید آواز من بند ہے آواز اوکے گانا کی آواز بکا. ابراہیم اکار متم تن آواز توحید کرے اور مشکلات تیر تیرکڑی اگر چڑی دیا وہ کسان سلحا دین جماعت جوڑ سوکھا نوجوان جماعت گرو جماعت جوڑی دلی جوڑی مار چاہے تا گر جماعت جوکڑے میں نہ غلط میاں ماں جوکڑے نہیں جوڑ سے سنگ حالات سماجی دا مسلک و دا خبر دلیل نہ بدو لگے نا یو کال ادا شو بلکال سمرگری بیارا جما چارت پوریا جماعت جوڑو میں دان نظر بس سپی نظرے کے سوکھ شہری جماعت سے تنظیم نہیں جو کرے انمہ سے جماعت جو کرے جو کڑے ہوئی دے زمانے دیتا دے پذان کے حق منحصر کی حق ہک والے منگا واتے لک صرف من سر دے بل چا سرہ نشتہ نول نشم لخواک سریت ڈاٹ ڈلے جمع تو طریقہ بینچا ہوئی کار نہلت ہوئی کار بکئی ہو جماعت خواہ طرف ٹکڑا بہ گئی بل بنگ یا ٹکڑا کئی بل ٹکڑا گئی دادا کچھ ٹول کار کو ٹک دے سوگ دے جہاد پر مقام کی کار گئی سوگ دے دعاو تبلیغ پرے کی کار گئی سوگ دے سیاست پرے کی کار گئی سوگ دے درس و تدریس پرے کی کار گئی سوگ دے دا توہید دائے پبارک کی کار گئی سوگ دے حیائی سنت پبارک کی کار گئی پاکار رہی شدہ ٹولی یوشی سنگا چیدہ یوبر صرف تعاون اکی پس سشگی پہاک خبر کیا چاہ تم کار تک اور زمارا ٹھیک دے, ہم دے حق ہوا ہے ہوا ہے نا چا جماعت نہ آبر سر بیکاٹ گئی تو ایسے کافی سراغ بن چی کاٹ بھائی سلام من کے اور سرا دی من کے سبق لنجے دس دین دے ایمان مان اور براٹ کے, کے مسلمان فبارہ کے استعمال قرآن ستیہ استعمال کے براٹ کے مسلمان وپار نگ جمعات جو کرے نرے جمعات جو شیر پخلا اور تقریر کی تقریباً تھا صبح جمع ہوئی دلی چمگ کو داود سلب سلب کو اللہ فرمائی ادو الا سبین رب دیکھ دبی تبخل کرا بل ہے داچر تیلی چ دعوت بک پل مسلک تا دعوت بک پل جماعت تا کم دعوت کچھ دوں جماعت تراشے جماعت تراشے جماعت کسی بھی نہ مسلک بئی ہو مسلک تراشے تریقی تراشے خلق دے جماعت کا خلق رابل جماعت نشتا دا اللہ تو خلق رابل ہے جماعت جماعدی سر بلبل سری بل تنظیم سربدار پڑے مسلک کے قرآن و سنت مسلک دے کم تو منہاج دا سلف سالحین بھی. قرآن و سنت بانے دا سلب سالحین پر با طریقہ بان عمل قول ان معلوم دا یو معلوم شیخ بس من غلطی تایدان استعمال شدید آئی پمیند کی اتحاد و اتفاق و الفت پیدا کی اٹول دلنا طلاب کتاب و سنت بانی جمع کی اللہ علیہ وسلمان کمزوری مجاہدین نور مستدفین لائی مدد کی اخبر مدد اقول قولی حضرت صغراللہ علیہ وسلم پت عیاد علی ایوب اسلامی کے مرکز دیکھ سخانی بازار شاہ دیکھ بازار پی خور خار متا تم شاپات لری تل بادارو خانوی تھی شاپ لری